جیسے کہ ہم نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ فصل سالس میں اکتیس مرکزی عنوانات ہیں اور بعض مرکزی عنوانات کے تحت ذیلی عنوانات بھی آتے ہیں تو آج کے سبق کا جو مرکزی عنوان ہے وہ آپ کے سامنے ہم عرض کر چکے ہیں اس مرکزی عنوان کے تحت استاد محترم نے یہاں بعض نکات بیان کیے ہیں ہم نمبر وار ان نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلا نقطہ ہے بدایا قال النکھ کشمکش کی ابتدا اور آغاز قابل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا یہ پہلا نقطہ ہے لقت قص علیہ القرآن القری مخبر اعتدا اول على احیح وقت وید سریح و اقدام ہی بیدالخ اعلی سن سنت القتلفی بن البشر قرآن کریم نے ہمیں قابیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکاتے ہوئے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا اور اس نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ ہوئے حقیقتاً حابیل علیہ السلام یاردی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالا اور روئے زمین پر انسانیت کے اندر کسانوں کو نہ حق قتل کرنے کی بنیاد رکھی اللہ جل جلالہ صورت المائدہ کی آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر تیس تک یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں بلکہ آیت نمبر اکتیس میں بھی یہ واقعہ جاری رہتا ہے لیکن جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارا مقصد یہاں تفسیر کا درس دینا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم سے وہ مسائل اخذ کرنے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جن کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس موضوع پر کیا ہمارے سامنے موجود ہے قالت علابن بالحق اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیجئے بالحق جو کہ حق ہے یا حق طریقے سے بیان کیجئے عید کر ربا قربان فتو قبل امن حدیم تقبل من الآخر جس وقت ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی قال الخت النت تو کابل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا اے حابیل کالا تقبل اللہ من المتقین حابل نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بھیا اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قربانی قبول کرتے ہیں تو آپ مجھ پر کیوں ناراض ہوئے جاتے ہیں لئیم بس کلی تخت النی اور جو آپ نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں ماں آنا باسط علئی کل اختلق میں جواباً اپنا ہاتھ آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا اناف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالم کا حاکم ہے انی ارید تبو ابی اسمی و اثمی کا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر جہنمی بن جائیں اگر آپ نصیحت نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا ارادے کا یہاں یہ مقصد ہے انی ارید ان تبو ابی اسمی و عسمی کا فتح منصح میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے قتل کا گناہ اور اپنی سرکشی اور تغیان کا گناہ لے کر اللہ کے حضور جائیں اور آپ جہنمیوں میں سے ہو جائیں ودال کا جزا اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے فتواطل نفس و قتل عقی کابیل کے نفس نے اسے اپنے بے گناہ بائی حابیل کے قتل پر امادہ کر ڈالا ف قتل پس اس نے اپنے بائی کو قتل کر ڈالا فاس بہام الخاصرین تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اس نے انسانوں کو انسان کے قتل کا طریقہ سکھلایا نہ حق قتل کا طریقہ سکھلایا اب یہاں پر میرے بھائیو استاذ محترم یہاں یہ فرماتے ہیں کہ تفاسیر میں جو قتل کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں اس سے قت نظر ہم صرف اس بات کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ آیت میں آیا ہے کہ اس کے دل میں کینا اور حسد پیدا ہوا حسد کی آگ نے اسے اس خباصت تک پہنچایا کہ اس نے اپنے بے گناہ بائی حابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا یہ حسد کی آگ اتنی تیز تھی کہ حابیل کی نصیحتوں کا اور ان کی نیک اور اچھی باتوں کا قابیل پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس نے ان کی نیک اور صالح اور اچھی باتوں کا بدلہ اس طرح دیا کہ ان کا خون بہا دیا ان کو قتل کر ڈالا اور یہ روئے زمین پر قتل کا سب سے پہلا واقعہ ہوا کسی انسان کے ناحق قتل کا کسی انسان کا خون بہانے کا یہ روئے زمین پر سب سے پہلا واقعہ تھا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ناحق حق قتل کیے جائیں گے ان سب کا وبال اور گناہ قابیل کے نام اعمال میں لکھا جائے گا وہاں کا سارت مسیرت الشرما قسم بن اولادی آدم فہم المحمت امریکہ اور اس طرح میرے بھائیوں آدم علیہ السلاۃسلام کی اولاد دو قسموں میں تقسیم ہو گئی ایک وہ جنہوں نے خون بہانا دشمنیاں کرنا اور لوگوں پر ظلم کرنا سیکھا اور اس طریقے کو اپنایا حتیٰ کہ یہ خون میں لط پت جھنڈا مغربی تہذیب و ثقافت کے ہاتھوں پہنچا اور ہوتے ہوتے اس بدماش امریکہ کے ہاتھوں پہنچا جس نے اس تہذیب و ثقافت کو نیا رنگ و روپ دیا دل کنوری التی مفاد اندلاسوراتن متنعدہ ایک ایسی تہذیب و ثقافت کا جھنڈا اس بدماش اور متکبر امریکہ نے اٹھایا ہوا ہے جس تہذیب و ثقافت کے مطابق اس کی خلاف ورزی کرنے والے اور مخالف کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں اس کشمکش میں انہوں نے یہ قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر مخالف کو سفا ہستی سے مٹا ڈالنا ہے آپ بش کی بات سن لیں اس نے کیا کہا یا ہمارے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ بالکل یہی بات ہے کہ اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو ہم مٹا ڈالیں گے سفائے ہستی سے ان کا وجود تک ختم کر دیں گے یہ مغربی تہذیب و ثقافت جس پر نصرانی صلیبیت کا دھبا اور داغ لگا ہوا ہے اور جس پر کیپٹلزم ظالمانہ سودخوری کا نظام مسلط ہے اور جس میں سیکولر نظام بطور فلسفہ موجود ہے اس مغربی تہذیب و ثقافت میں مادر پدر آزادی تو موجود ہے ڈیموکریسی اور جمہوریت پر قائم منہش تو موجود ہے اس مغربی تہذیب و ثقافت کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ وہ ہر قسم کی دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کے ساتھ گزارا کر لے لیکن جب سے سویت یونین کا سورج ڈوبا ہے انہوں نے سب نے مل کر امریکہ اور روس دونوں نے مل کر اسلام کو اپنا متفقہ ہدف بنا ڈالا ہے حتیٰ کہ آج امریکہ جس کا یہ اعتقاد ہے اور نظریہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں رہے گا روس کا وارسو اتفاق جو ان کے زمانے میں تھا سویت یونین کے زمانے میں یہ نیٹو میں داخل ہونے کے لیے اپنی دمیں ہلا رہا ہے گویا کہ مغربی یورپ مشرقی یورپ اور روس کے تابع سب مل جل کر آج امریکہ کی قیادت میں اسلامی تہذیب و ثقافت اور مسلمانوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں ان سب کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہے تمام کفار آج سلیبیوں کے جھنڈے تلے جس کی سربراہی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں وہ فرد سیاستی ہے وہ ہی منتی ہے اور یہ لوگ اپنی سیاست اپنی بدماشی اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنے کفری فلسفوں کو مسلمان قوموں پر مسلط کرنے کے لیے میدان میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی غائبانہ باتیں نہیں ہیں کہ ہماری امت کو اس کا علم نہ ہو بلکہ بش نے تو عالل اعلان کلم کھلا یہ بات کہی ہے کہ میں شراب کی لت میں مبتلا تھا اور جب سے میرے رب نے مجھے شراب کی لت سے شفا بخشی ہے تو میرے رب نے مجھے صلیبی جنگ کے لیے منتخب کیا ہے یہ اس کی بات ہے اور باقاعدہ ویڈیو میں یہ بات جو ہے موجود ہے بطور امریکی صدر کے اس نے یہ بات کی اگرچہ کئی بار معذرتیں انہوں نے پیش کی اگرچہ کئی بار معذرتیں انہوں نے پیش کی لیکن کیا ہوتا ہے بات تو نکل گئی ہے اور تیر تو کمان سے چھوٹ گیا ہے نا اور اسی طرح اس کے جو صلیبی جن پر صہیونیت کا بھی غلبہ ہے یہ بار بار اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس فرسودہ رومی تہذیب و ثقافت کے وارث ہیں اور تاریخ میں جو ہمارے دشمن تھے وہ آج حاضر اور مستقبل میں بھی ہمارے دشمن ہیں اور وہ کون ہیں وہ مسلمان ہیں رومیوں کی سلطنت اور حکومت کا قلا کما کس نے کیا مسلمانوں نے کیا ان کی حکومت کی دھجیاں کس نے بکھیر ڈالی مسلمانوں نے کیا تو آج بھی وہ اپنے پرانے دشمنوں یعنی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ نظریاتی اعتبار سے بھی تیاری کر رہے ہیں عسکری اعتبار سے بھی تیاریوں میں مصروف ہیں اور عملی اعتبار سے بھی وہ ہمارے خلاف جنگیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں وہاں کدا استحل بوش بے ان نہ یقد و حربن خلیبی یتن مقدر من قیبل رب الَّذِي اختارَهُ لَهَا بَعْدَ ان شَفَاهُ مِنَ الْإِدْمَانِ عَلَى الْخَمْرِ بُشْ نے باقاعدہ کروس ایڈوار کہہ کر اپنے ایک رسمی بیان میں اس کا اعلان کیا تھا ہمارے دوستوں کو تو الحمدللہ یہ باتیں معلوم ہیں لیکن بعض وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ویسے ہی ملاو کی لگائی ہوئی آگ ہے ان کو ذرا سوچنا چاہیے عقل و ہوش کے ناخن لینے چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایک دینی جنگ ہے تہذیبوں اور عقیدوں کی جنگ ہے ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف کفر ہے ایک طرف زمانۂ حاضر کا ابو جہل ہے اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں یہ علماء یہ طلبہ۔ اور جو ان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے تعاون اور امداد کر رہے ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے